رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے